نقش بندیہ سلسلہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرما کر تفصیل تو نہیں بیان ہو سکتی البتہ سرکار بہاودی نقش بند رحمت اللہ علیہ ان کے سربراہ اور ان کے سرپرست ہیں اور یہ اور سلسلے حضرت علی رضی اللہ تک ملتے ہیں جبکہ نقش بندیہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے تاریخ نقش بندیہ بے شمار علما نے لکھی بازار سے لے کے تفصیل اس میں پڑھ لیجیے گا یا تو تفصیل کی اتنا وقت نہیں نا گجائش ہے